وہی اللہ ان لوگوں اللهم صل وسلم على نبينا محمد, <تصفيق> محمد اصطراخ الهدى في غيه الفقد بين الروح وبين كل شيء سبحان الله وبحمده الله صلي وسلم على محمد صلى الله عليه كما صليت على الراسل وعلى آل الراسل من تحميل نظيم اللهم صار على محمد وعلى آل الهينة كما صليت على الراسل وعلى آل كامل مجيز <تصفيق> <تصفيق> أما بعد فإن فعل الحديث كتاب الله ففعل الحديث حسوه حمد فالضبط عليه وآله وسلم فكبر عبور مختصاتها فكل مختصة نبعا وكل فدعة من الضلالة فكن الضرالة من الضلال وإن يضيع الله ورسوله فقد رشد وحدداد وإن يعز الله ورسوله فقد اصبر مرضى فلا يمر رسالته ولن يمر الله لا عجمال من الله أبالك له ولا دين من أصلاح أهدنا لا عجمال من الله أبالك له ولا دين من أصلاح أهدنا. أعوذ بالله من أشهر إطلاع بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ورُدَّتْ سَنَكَ فَسَن وَلَا تَصْبِرُ مُتَّقِ وَشَيْبَا ثُمَّ هُوَ لَكُمْ عِندُ الْمُفْسِدِينَ فَانْتَقَمْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ الْتَسْكِينَاتُ وَعَدْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَادِي كُلَّ أَمِينٍ أيُ آئے ہو پورے ہندوستان میں جات ہو جاؤ چیتون تمہارا دشمن ہے تم نا کناتا تمہارے پاس شریبیں آ جگہ گھنٹے کے بعد شیٹی اگر تم جمے جان رکھو تم اللہ بے شک اللہ عادي ہے ایک في <تصفيق> يومي الله من فعل اباء الا قضا لا ہر ان کی تمام ساری جمع تمام پڑھائیاں گریاں بلاک انسان کے لیے جو اکیلا ہی تمام اور کا و فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ وَيَوْمَئِذٍ نَّحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَنَحْنُ عَلَيْهِ پرانے کٹین میں ایسے ایمان کو بہت ہی خیت اور بڑھائی اور نصیحت کی باتیں بتائیں جب کوئی بڑی بات بتانا محسوس ہوتی ہے اچھی بات کہنا برا ہوتا ہے اور خطاعی محسوس ہوتی ہے اللہ آج محبت سے ہم بچوں کو یاد جو مدد اس لیے میں ساتھ ہی لاکھ کر سکتا ہوں کہ نہ ہو تو انسان انسان سے بات انسان سے ہوتی انسان انان سے انسان رکھتا ہے اور یہاں تک جو لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان نہیں ہے جنہوں نے بات نہیں وہی نہیں معلوم ان کے لیے تو پرانے کلینک کے اندر دمکیاں ہیں سزاؤں کا ہے یہ گندگی سروپار ہونے کے دو بڑے لگی کے تھے بنایا گیا کتاب بلندے جانتا ہے سب یہ مان رہی ہے جامع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکیف ہے اور نظیف ہے جانے آئے تھے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا جنہوں نے اللہ حکم عید کی بات کو نہیں سنا نہیں مانا ان کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے جہنم کی آٹ کا ذکر ہے اور جہنم کے اندر مزید عذابوں کا ذکر ہے اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لے آئے جب اللہ گریشن جو حلین آ لا کہ سمجھ لیجیے کہ اپنی پشاق آئے اب کوئی گلے کی بات آئے اب کوئی خیر اور خدا کی بات آئے گی نجات کا سامان آئے گا اب تو اللہ گریشن کی طرف سے بندوں کو ہلیہ ملے ایسا ہلیہ جو اللہ کے سوا اور کہیں سے نہیں ملتی جا کے ہمارے جو حلین آئے وہ لوگ جو مانتا ہوں ایسے لوگوں جو کی نان لے ہو عمان اللہ کا کیا مطلب ہے کہ دل اللہ رکو ریزت کو سوپ دیا ہے دماغ اللہ رکو عزت کے درست کر دیا ہے سارا بات اللہ رکوزت کے درست کر دیا ہے سوتے بھی اللہ رکو ریزت کے حقوق کے ساتھ ہیں جبکہ حرکتیں اور دھڑکنے بھی اللہ رگو ریزت کے حقوق کے ساتھ کوئی بات شوہر دماغ میں اللہ رگو ریشت کی مسجد کے بغیر نہیں ہے یہ بھرا ہوا ہے اللہ رکو الزم کی محبت اللہ کے بہت سے اللہ رب الزر کے لیے اخلاق ہے اللہ کے سرمے سے تو کے اندر انسان کے بعد سب سے قیمتی چھ کیا ہے بلو دماغ سب سے قیمتی ہے بندے کے بعد دل و دماغ ہے اللہ رب ہے آواز لے کے کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں جنہوں نے اپنے پاس سب سے تین ہے چھ ہزار گولر کی دے بھی ہے ہاتھ باؤں کی کیا ہے یہ حیثیت ہے ہاتھ پاؤں کی کیا حیثیت ہے جس کو دل دیا ہے جس کو دماغ دیا ہے اس کو مزید بھی دے دو جس کو واشن دیا ہے اس کو ظاہر بھی دے دو میرا دماغ جس کے تعبے کیے ہیں ہاتھ پاؤں بھی اسی کے تابے کر دو تو پتا چلے گا کہ خراب ایمان ہے سچا ایمان ہے جیسے واقعہ کرنے والا ہے اس لیے کہ پورے فون کا حصہ بھی کی ملتا ہے ملتا ہے <coughs> یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بات اللہ کے شبوں میں ہوں اور بندے کا وجود اللہ کی مددی کے بغیر بھاگ سکتے دعویٰ یہ کرے کہ میرے سننے اللہ پر ایمان ہے اللہ پر یقین ہے اللہ کی محبت اور کتاب سے میرا دل بڑا ہوا ہے ازانے ہوتی رہے چنائی میں سلوار کرے بندہ یہ تو جھوٹ کو بھی چل سکتا ہے اللہ رقم سوچے ہوں جو میں نے دلہی میں کبر ہوا تو دن آ جائے گا جو میں نے دلہ ہوا تو رسولا وہ لوگ دنوں نے کچھ دیا وہ لوگ دنوں نے وہ چاہیں گے زمین میں دبا کے روپ زمین برابر ہمارا ہی کہیں اللہ نے کیا بتایا اللہ کے سامنے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اللہ کے سامنے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے یہاں انسان دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے ہر جگہ دھوکہ کر سکتا ہے اللہ روز کے ہر دھوکا دلوں کے بھی جاننے والا ہے وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے میرے جان کا نہیں چنا جاتا اسے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے دعوے یہ کرنا کہ دل میں ایمان ہے دل میں یقین ہے دل میں محمد عراہی ہے دل میں لا للہ ہے دل میں سرف اللہ اللہ ہے اور آج باؤ کسی اور مرضی آ हो اور چڑھ رہا ہو جان کسی हो کنٹرول میں ہو آدھے کسی اور کے حصول میں چلتی ہوں یہ جو ہے دعویٰ اللہ کے یہاں نہیں چلتا مجھے کوشش کرتے لیکن کامیاب نہیں ہوتی یہ کبھی اہل ایم کی نہیں ہے یہ کثیت اہل ایم کی نہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح جائیں آج آپ ہوں کبھی عمر کو ہوں کبھی شدال کی آواز میں رکھ رہے کبھی ادار برس کی कोई میں رکھتا ہے یہ کوئی ایسے ایمان کا بسینہ का तरीका وہ رقین کا طریقہ نہیں ہے وہ نیند کا طریقہ نہیں ہے پہلے یقین کا طریقہ نہیں ہے پہلے سفا کا طریقہ نہیں ہے ایک ہو کے رہو ایک ہو کے رہو ایک کے بن کے رہو ایک ہو کے رہو ایک کے بن ایک کے کے رہے جو ایک کا منگی رہتا ہے اس کا دار مسئن کر دیتا ہے گاڑی دیا ہے نا مرو دیا ہے ایسے انسٹری کا شوق کرنے کا نام ایمان ہے جس کا دار ملک کی محبت اور شوق سے بھرنے کا نام ایمان ہے جس کو اللہ کے یقین سے اللہ پر یقین سے بھرنے کا نام ایمان ہے جس کو اللہ پر تو بھرنے کا نام یتیم ہے ایمان ہے جس کو صقبے سے بھرنے کا نام ایمان ہے ساری بات میری دل سے تعلق رکھتی ہوں وہ ایمان کے اندر نہیں رہی اور جب یہ ایمان و دکھا لیتا ہے پکڑ لیتا ہے جب پورا وجود کر کے تبے ہو جاتا ہے اور جب ایمان سے بھر جاتا ہے تب بندے کو قبول دیا ہے اگلے بنانے کا مرحلہ کسان کا مرحلہ ہے اسلام کیا ہے جیسے مان لیا ہے تو زبان سے بھی کہنا ہے جیسے مان لیا تو کہاں نہیں بنتا جیسے سدھارے لوگ تھے رام بھی مانتا تھا ہاں بھی مانتا تھا دلتا. سب دل مانتے سے بھی مانتے تھے سارا کیا ہے مجھا دور رہا بجا دور رہا بچے کا تھا بن ان کے بتانا انکار کیا پھر مانتا تھا انکار کیا دل مانتا تھا لوگوں کا انکار ہو گیا ہمیں کون ہے جو نہ مانتا ہونا اللہ کے راستے میں اللہ کے بن کے آنا یہ پڑھائی کا راستہ ہے سب مانتے ہیں لیکن ماننے سے بات نہیں بنتی کام کرنے سے بات بنتی امن کرنے سے بات بنتی ہے جیسے ماننا ہو تو اس سے نہ ماننا ہے یہ تو کوئی معقول نہیں ہے اس کے اندر اللہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے یقین کیا ہے تو دواؤں سے اقرار کر لو اور اس کے بعد نماز قائم کرنا چوٹے رکھنا چکا دینا حج کرنا یہ اسلام اور یہ اسلام یہاں رکتا نہیں ہے یہ سردی کے ساتھ دن کے معاملہ جب دن کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو جائے مت سنجے بندہ کے کام مکمل ہو گیا ہے اللہ ردن کے ساتھ معاملہ درست کرنے کے لیے اللہ کے مزدور کے ساتھ معاملہ درست کرنا چاہیے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا اللہ کے بندوں کو یہ اللہ رد کے ساتھ معاملہ درست کرنا رکھنا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بگاڑ اللہ ناراض کی بات ہے میں کسی کھانا کھڑا لگا اللہ گھروں لگے فرم لگا میرے پاس آیا تھا بند گزا جی کو دا ہرا جا بول کے بندوں کو کرد دینا اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اللہ اللہ کے بندوں کو ناراض کرنا ہزاروں کو ناراض کرنا ہے خود تک پورے سب بات بنے گی اسلام کا ایک حصہ مان لیا ایک حصہ چھوڑ دیا گھر کے سامان مان لیا ہار چھوڑ دیا ہر مان لیا گھر میں چھوڑ دیا یہ کوئی اسلام نہیں ہے مسلم نے آئے تو سامنے یہ کون سا ہے یہ گدن کے سامنے جی ہے یہ گدنج اللہ کے سامنے جی ہے اللہ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ میں مانگتا ہوں اس طرح جس کے بعد میں پیسے سب میں جڑنے کی کوئی ضرورت ہے یہ تو اللہ کی کوئی مدد کری ہے اس لیے بندہ جھٹ جاتا ہے مطلب پوری دنیا زور لگا لے کے صرف اور صرف سات کے لیے بنائی جا سکتی ہے کسی اور کے لیے جگہ نہیں بنائی جا سکتی جو ہزار والا کسی اور کے سامنے है کرتے ہیں یہ وہی ساتھ ہے جس کے سامنے ایسا ریٹ ہوا جا سکتا ہے اور کوئی سابق نہیں ہے یہ بندہ اتنا چکے اتنا چھکے تو اس کے بعد جھوڑے کی گنجائش بات کی نہ رہے جتنا چھک جائے تو اس کے بعد جھوڑے کی گنجائش بات نہ رہے اسی اللہ تیزی میں ہوتا ہے سب اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے سب کچھ میں ہوتا ہے پھر دعا کرنی چاہیے وہ دعائیں سب ہے قریب چلا گیا مندہ اس کے بعد اس سے زیادہ قریب جانے کی ضرورت اسی لیے اللہ کی اللہ عزیم اللہ کتنا عظیم ہے کتنی عزیم کی کا مالک ہے خان سے موسوم ہے منتظر ہے بندہ تو سبر نہیں کرتا آدھار پردیش کی بارہ سو بات کا تو سب کرتا کتنے کا اور بندہ کتنا کمزور ہے کتنا گٹیا ہے کتنا گبیڑ ہے کس قدر کمزور سب کا مالک ہے اور دور میں جائیں یہاں کم ہے کتنا بھی سمجھنے کے لیے اچھی بات سکھاتی ہے بندہ کے پیٹ میں ہے بندے کے پیٹ میں کیا ہے اللہ اتنا وظیم بندہ اتنا حجیم اپنا اللہ اتنا مرضی اپنا بندہ اتنا وما رکھنا ضروری بما بنا بما کہیں نہ ہوا بما کا جربہ اللہ اللہ اللہ اور بندو اچھے طرح گاہ رکھنا اللہ حسے اللہ پہ مفتلی ہے اللہ حسے وہ اللہ پہ مفتلی ہے نہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے اللہ کا ہے بادشاہ کی ملکیت اللہ کی مالک بادشاہ بادشاہ مالک کچھ مالک ہے لیکن اللہ ہے جو بھی ہے بادشاہ بھی ہے اللہ ہے بات بات ہے کروں گا تو سنا باتیں سباد لڑتے اس کی بات شاہی اور اس کی ملتی ہے میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے سونا بھائی میں ہوں گا جو اس کے درمیان ہے وہ بھی ہے سب تک جو زمین کے نیچے ہے اس کو بھی الگ ہوئی جو اس کی بات شاہی اور میں ان کا جہاز بندے الگ آواز اونچی نکالے گا تو بھی اللہ ہوتا ہے نہیں ہو یا نہ صرف راستہ बात آباد کا گولت ہوتا ہے داہرآباد پر گولش ہوتا ہے اللہ آئلا ہے اللہ اللہ وہ ہے اس کے ساتھ کوئی چند خوش نہیں ہے نہ سارے نام اس کے پاس ہیں نہ اس کے سیب کی کھلا نہ ہے جو نام رکھا اللہ نے اپنا اس نام کے اندر ایک ذرا دھرمباد ایک آدمی کا بھی سر سا کامیاب کرتا رہتا ہے جب اس انگے دیکھو پھر بھول جاتا ہے کہہ جاتا ہے میں خاص ہوں اس کے اندر سوڑی چیز جب ضرور باقی رہتی ہے جتنا بھی کوئی یاد کر لے جتنا بھی کوئی یاد کر لے بندہ کر کے متعلق اس کا مالک ہوں میرے پاس اس کی ہسٹری ہے میرے پاس اس کا انتقال ہے کیا موضوع ہے کہ مٹی ہے ختم ہو جائے گی کوئی اور آ جائیں گے بندے کا مالک ہونے کا دعوی سکتا دعویٰ نہیں ہے کام نہیں ہے سو میٹر دعویٰ نہیں ہی ہے ہر نام بندے کے ہر نام کہنے کوئی نہ کوئی مت بندہ سمجھتا کہا کہ میں عالم ہوں میں جاننے والا ہوں اور کسی بھی بندے کو اپنی کچھ نظر کہ آتی اسلائی بندے کا علم ہے اپنا چہرہ بھی نظر نہیں آتا بغیر کسی وسیع اور سب کے اتنا ہی بندے کا علم ہے بندہ حکیم کاٹنے کے بات جاتا ہے بتاتا جا ہے بنا بیماری لگی ہوئی ہے اندر جمع واری کھا رہی ہے بندے کو بتا نہیں ہے ایک غلط یہ ہے کہ میں آرم ہوں اس سے زیادہ کمزوری ہے جیسے بڑھ کے کمزوری کیا ہوگی جس شخص کی طرح دبا کے دیکھ لو جس شخص کی طرح دبا کے دیکھ لو بندہ آج بھی آج نظر آتا ہے ہر سندر دبا رہا ہے لوگوں کی جگہیں دیکھ رہا ہے چوریاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن جگہوں کو دیکھنے سے کیا کہ ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے سب کیا آتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی بتاتا ہے کہاں چیز لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اس کو ساتھ بندے کو نظر نہیں بندے کی نظر کا آ کوئی بندے کی ایسی نہیں ہے جو یا کس میں ہو کوئی ایسی نہیں ہے جو کام نہ ہو بندہ بھی عالم اللہ بھی عالم بندہ بھی عالم اللہ بھی عالم بندے کو اپنا پتا نہیں اپنے وجود کا پتا نہیں پر جہرات کی ہتھا کے بارے میں جانتا ہے اس کی روزی کی اس کی ہوجی کی ذمہ داری بھی دے رکھی ہے وہ کہاں پہ چلاتا کہاں سوچے گا ہر گا جانتا ہے کسان ایک پتا بھی کسی دخت کا خط ایسا نہیں ہے جو دشت سے گرتا ہو اور کروزگار کے نہ ہو کوئی طے نہیں پائے تھوپ بھی سکیے یہ کتنے میں روٹتے ہیں پہلو بدلتے ہیں اللہ کے اللہ سے یہ کام کر لیں گے اللہ سے آپ بتا کے محمد رسول اللہ تر جا دیں گے اللہ عم الحمد صلی اللہ علیہ پہلے کرے بات ہم لو اللہ جب وہ اوڑھنے اوڑھ لیتے ہیں لدائیاں اور لیتے ہیں اندھیروں کے اندر رضائیاں اوڑھنے والوں کو بھی اوزت جانتا ہے اللہ جن سلتھ کپڑے جب وہ نو برار کپڑے ہوئے ہیں جب ہمارے ہمارے بھی جانتا ہے جو ہمارا ظاہر کرنا دور کی بات ہے اتنا عظیم عورت اتنا بلند غلط اتنی عظیم اسفاق کا مالک برو بگار اور بندہ اتنا حقیق اتنا گھٹیا اللہ اتنا بلند بندہ اتنا نیچے لیکن معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ بندے اللہ کے ساتھ ہے کچھ تو ہوگا کچھ تو ہے جس کی بدولت گندہ قابل ہو جاتا ہے کہ سروگیگار سے معاملہ کر سروزگار سے لین دین کر سکے سروزگار کی سروزگار کے حضور کو ہتھیار پیش کر سکے سروزگار سے کوئی انعام دے سکے ان نمبر تک جنگاتی آپ محکوم ان کا قبل لال کر ان میں مستقی نبی جنگات آگے بھی نما آتا ہم کا نم کم لگا ہی مت سے نہیں مستقی لوگ میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے سمر بیگا اپنے انعامات وصول کر رہے ہوں گے منتخب ایسے کم ہوتا ہے کہ سمر بیگا سے اپنا انعام اس کے دربار تک کی رسائی ہو جائے اس کے دربار تک کی رسائی ہو جائے وہ اللہ دے اللہ دے بندہ والے قابل کیسے ہوتا ہے کہ انہار رگو رزت کو دینے کے قابل ہو جائے بندہ دے کے آئے پرو کے راستے قبول فرما لے بندہ دے کے اللہ رب ریزن کو دینے کے قابل ہو جائے پرانی کریم میں یہی بیان کیا گیا کہ اللہ بہت بلند ہے بندہ بہت عظیم ہے اور بندہ چاہے تو اللہ رب العزت کی تعینات اور ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو اس تعلق بنا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ لین دین کر لیں وہ کون ہے وہ کون ہے جو آسانی کے ساتھ کے ساتھ دوڑنا کر سکتا ہے وہ پورے کے پورے اسلام میں لاکھ ہو گئے جن کے حساب سے سو روپئے انعام کے ساتھ میں سو روپئے آج کون علاقے کی اس کی مرضی کے مطابق چلے اس کی مرضی کے مطابق چلے ایسان کی ساروں کی نصیب ہو پھر وہ جو اللہ <سؤال> ملک نے اہل <سؤال> ایمان کی قرآن میں بیان کی ہے ان قسطوں کو جو لوگ اپنے اندر لے آتے ہیں وہ انسانی کنوریوں والی قسطیں ان کے نیچے چڑھ جاتی ہیں وہ اللہ تعالی کے ساتھ ایمان کو اللہ ملک کی طرح حاصل ہوتی ہے وہ غالب بڑھ جاتی ہیں اور بندہ جب بندہ جب انسان کی بجائے مول بن جاتا ہے بندہ جب انسان کی بجائے مول اللہ مرشوں کے ساتھ میرے ان کے پابند ہو جاتا ہے خد افلا حلو بہ ہوں اصلاح حل و بہن اللہ صلاحات جگہ جگہ سطح میں اہل حل جن رشتوں کی اہل حد اللہ کے برضم کے ساتھ موابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اللہ کا سب حاصل کر لیتے ہیں اللہ کے آزار سے بچ جاتے ہیں اللہ کی نیند سے لینے کے قابل ہو جاتے ہیں کامیاب ہو گئے تاکہ بڑا بارے جو ان کے انسان کے نمازوں میں خوشی کرنے والے جب بھی نمازوں کرنے والے ہیں وہاں کے بعد سب سے اہم ساسک سب سے اہم شاہ جو بندے کو اللہ کے شریف کرے جو بندے کو گندہ بنائے جو بندے کو اس بنائے کہ بندہ اللہ کے ساتھ بھاؤ کر سکے اسے سے نماز ہے کی ہے اور ملوار ہر رواز ایک جتنی ہی ہوتی ہر رواج ایک جیتنی نہیں ہوتی دو کھڑے ہیں دونوں ہی کلو ہوتے کھڑے ہیں دونوں ہی شو کر رہے ہیں دونوں ہی خیال کر رہے ہیں دونوں ہی کر رہے ہیں. ہی ہیں ایک کے لیے اللہ کے بڑے سے کرتا ہے اللہ دینا سلا دی کامیاب ہو گیا مومن جس میں خوشی کے ساتھ آواز پڑھی دوسرے کے لیے اللہ رسماتا ہے لایا تو بہ تا تو نماز تو پڑھتے ہیں جماعت ہوتی ہے تو جب کا اس کے منہ گڈے مانی جاتی ہے چلو اللہ نے قبول نہیں کی ہے نظر آتے نظر تو نہیں ایک طرح کے آتے ہیں گویا کے نماز کی کافی نہیں ہے نماز کی شکن کافی نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے بتانا میں چاہتا ہوں کہ بندہ وہ اپنے اندر لے آئے جن کی بداوت بندہ آزار کو ریز کے ساتھ معاون کرنے کے کام ہو جاتا ہے عظیم کا سات کا بندہ بن جاتا ہے ان میں سلیکٹریٹ نماز ہے اور مہاراشٹر کام کی ہوتی ہے جس کے اندر خشوع اور خوشی دو طرح کا خشوع دو طرح, طرح کا ہوتا ای ای ای ہے ایک ظاہری ایک بات ایک ظاہری خوشو ایک بات نہیں جیسے ایمان ہے اسلام ہے اندر سے ایمان باہر سے اسلام بندہ ہو ویسے ہی نماز کا حصول بھی دو طرح ایک ظاہری ہے ایک بات نہیں ہے ظاہری خصوص یہ ہے کہ ہر مقام پر اس طرح کی شکل بنایا جس طرح کی شکلے کا حکم دیا ہے اور بنا کے دکھائی بنانے کا حکم دیا اور بنا کے دکھائی ہے کھڑا ہوئے تو طریقے سے کھڑا ہوئے ہیں نماز اللہ سلم کھڑے ہوئے اور کھڑا ہونے رکو میں جانا ہے تو اس طریقے سے رقو میں جانے ہیں جیسے حضرت محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم گئے ابو مرضی سے نہیں امام علیہ کے طریقے کے مطابق جس طریقے سے آپ گئے اور آپ نے جانے کا طریقہ بتایا وہی شکل بنانی ہے اور ایسے میں بھی شکل وہ ہو جو رسول اللہ محمد ہے اور اس کے بعد اس شکل بنانے کے بعد گوئندہ جی وہاں है यह ہے یہ नहीं ٹریننگ نہیں ہے یہ ایک مش نہیں ہے یہ ایک عمل ہے عبادت ہے سروپرکار کے سامنے حاضری ہے سہیتا حاضر ہے وہاں وہ ہر مقام سے جو کچھ کہنا ہے جو نام لیا میں دکھایا کہہ کے دکھایا اور بتایا جہاں جو کچھ پڑھ کے پڑھا پر اور پڑھنے کا حکم دیا وہی کچھ پڑھنا ہے یہ ہے گاہ آج باؤنڈ پورا حدود اللہ کے اللہ مسلم کے حکم کے مطابق محمد اور رسول اللہ سر جس طریقے کے مطابق آسان کا ہے قابل جب سمانو تو بڑا مشکل ہے جب کو قابو کرنا مشکل ہے آج لوگوں کو قابو کرنا بہت آسان ہے آج پاؤں کو قابو کر کے اللہ مریض کرتے یہ زارم حضد ہے اس کا نام سگا کی اصطلاح میں کی میں کتابوں سنت کی اصطلاح میں دکھ کرتے ہیں یہ نماز ہے نماز کی جان ہے نماز کی بنیاد ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس بروکل کا فتن جو سارے کے سارے اسلام گاؤں میں داخل ہیں ان کا پورا وجود نماز پڑھنے کے ہوتا شکوے نہیں لگاتے سولہ فیٹیل کا شکر ہے سو رافی کا شکر ہے ایک کی دیا جاتے ہوئے ایک آتے ہوئے ایک محمد یہ ایسے ایمان کا طریقہ نہیں گرمیسمانوں کا طریقہ نہیں ہے ہزار کو عزت کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے ہر ستک جانا، ستک جانا اس کے بعد سوچنے کا کہنا کیا ہے وہ شکل مکمل کرنا سوچنے سے کہنا کیا ہے نام طریقے کے مطابق کرنا یہ خشوع ہے کہ تو اعتراض کہتے ہیں احتراب کے بغیر نماز نہیں ہوتی میں اس لیے تاخیر کر رہا ہوں کہ بہت سارے اخبار ایسے ہیں جن کو روزی پرواہتے ہی ہیں پورا بزرگ سوچ سمجھ کر ہر مقام بیٹا کے شروع کیا جائے پورے اس کے بعد پڑا کیا ہے پڑا کیا ہے یہ سوچنا یہ پڑھنا کیا ہے اور یہ سوچنا بھی کسان کو اپنی باتیں سنانی ہے کسان سے کچھ شروع کرنی ہے کس سے کہہ رہا ہوں میں ہم کو رساٹ میں سننا بھی ہے جواب بھی دینا وہ بات سنتی بھی ہے جواب بھی دیتی ہے یہ سوچنا کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں کس سے باتیں کر رہا ہوں کس کے ساتھ میں یاد کر رہا ہوں کس سے ملاقات کر رہا ہوں کس سے حضور اپنی انٹرنیٹ کر رہا ہوں کس سے حضور حاضر ہوتی جلال میں ساتھ کر رہا ہوں اور تیاری کر رہا ہوں بار میں سے ملاقات ہوگی جو ملاقات ہو یہ ہوگی جمت رہی ہے یہ اتنی ادیم چار عبادت ہے کہ جان ہے بندے کی کامیابی کی ضمانت ہے پہلا چار یہ خصوص تھا میرا دماغ کے سوچا ہر مقام پہ سوچ سمجھ کر کے پڑھنا یہ بات نہیں خوش ہو پہلا تمہیں آسان ہے آسان ہے بندے کے ساتھ میں اپنے لہٰذا کمرے کی بدائی کسی اور شروع کر کے کتنا غازی کے نماز سب ہوگی جب احتجاج ہوگئی جب آگے خبر اعتبار ہوگا تو بات बनेगी گی اس کے بجائے بات نہیں بنیں گی اور اندر کا خوشبو یہ ہے اور مشکل ہے, اور مشکل ہے بہت مشکل ہے جن کو کابو کرانا بہت مشکل کی ہے اسی لیے مہربانی ہے اس میں ریاض دے دیں دن میں کوئی پہلا آتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جیسے تو ہم مکمل طور پر دوسرے لے کر آ سکتا کر کے ہیں ہیں میں وہ نگار کی مہربانی ہے تو اس نے معاف کر رکھا ہے بندہ کسی کی ہر کسی کو بیس تیس بات دو یہ بات نہیں خوشی بات کا یہ بھی روم ہے لیکن اس کو تھوڑی سی رعایت دے دی گئی ہے اور اس رعایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ چالیس واقعات پڑتا رہے اور سبھاغر اللہ کا آتا یہ وہ ہوں کا جماعت آتا ہوں سبھاگر ربی العظیم کا ماننا آتا ہوں سبھاگر ربی اللہ کا ماننا آتا ہوں روپار ہم کا مانا نہ آتا یہ تو یہی ہوا سونے کی تشکری لے کر جواہر کا ہریا بند کر کے پیک کر کے بندہ کسی کو دے بندے کو پتا ہی نہ ہو کیا دے رہا ہو اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو وہ دینے والا سندھے کا پیپ ہے چائے دے گیا ہے پتا ہی کو نہیں چاہتا بندے تجھے پتا نہیں ہے کی کیا ہم صبح ربی اللہ کا کیا مقام ہے صبح کا کیا مقام ہے رمضانگی کا کیا مقام ہے سروس کا کیا مقام ہے بندہ کس دکان پہ پہنچ جاتا ہے سب ادا ہونے پر ہم لا کہنے والا بندہ کس دکان پہ پہنچ جاتا ہے فرم کہنے والا سب ادا ہونے پر ہمیں نہ کہنے والا اللہ حقبر کہنے والا بندہ کتنے عظیم ہٹیا پر روزگار کی دربار پیش کرتا ہے بندے کو بتائیے یہ آج پہنے مطلب ہے کہ روزہ ساری کی سوچیں کیا کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں چیز کا رقص نہیں ہے اور پورے کے پورے شام میں ہو جاؤ اور نماز پڑھنے لگو تو پورے کے پورے نماز میں ڈال جب نماز پڑھنے لگو تو پورے کے پورے نماز میں داخل ہو جاؤ پھر بھی ہو چناؤ کی میں ہو ہاتھ پھوڑ نماز میں ہو ناگ کی عمار میں ہو ہو اور سولہ سو میٹر کہے کہہ تو امام رندیہ نے کہا میں بتایا اور سوچے سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تب جاتی بات بنتی ہے, ہے، سے سب اللہ سے دور کرنے کے قابل ہو جائے اللہ کے بلی ہے کہ انہوں نے تو ابھی ادا سنا ہے جیسے ایمان نے صریف بنایا ہے ویسے اسلام جیسے نے ہی حسن جیسے سب آئے ہوئے ہے کھینچے ہوئے آ رہے ہیں کوئی دس منٹ لے جا رہا ہے کوئی پندرہ منٹ لے جا رہا ہے یہاں کتنا وقت ہے یہ سارا سارا سنگھ دکانوں میں بیٹھنے والے سارا سارا سین کپڑوں میں چھکے کھانے والے یہاں کی فائل کی فائل یہاں پانچ میں بیٹھ نہیں ہوتے یہ کموگار کے دربار میں ہادری کے لیے ہمارے پاس پہلے نہیں آدھا کہتا ہوں سارا کہنا وہ بھی نہیں نکلتا شرم کی بات ہے اللہ رب الگ ہے یہ احساس کے منافی ہے جو سالوں کے منافی ہے ایمان کے منافی ہے نماز کے عدال کے منافی ہے میرے بھائیوں ایک ایک اتنا قیمتی ہے کہ ہماری دکانوں کے آدھا بھیجے اور دفتروں کے بارہ بارہ بھیجے ہر سال عمار میں سنان کی جا سکتی ہے ان بہار کے لوگ بڑا ڈالتا بڑا ڈالتا ساری دنیا ایک سر اللہ کے اگر ایمان ہے اگر یقین ہے اگر اللہ سے تعلق ہے اگر ایمان کا دعویٰ ہے اسلام کا دعویٰ ہے کوئی گنجائش نہیں ہے ہونے کی نماز میں اللہ پیدا ہوا ہے الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله خدمه من التقي وقولا الصدق وناوي من ساعه من ومن سجيات كانوا من جاء الله والصلاه فينا و من لم يقل اعاديلا الله اذا اريكم فاحتفظوا بهذه الكلمه وما شهد ان وطننا هذا ارواح وروح اصلاه و سلامه على رسول الله وعلى اله اجمعين لا ننسى ان الله يا كبد السماء ان صور هذه قد الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على ابراهيم وعلى اله وصحبه انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا يعلم من نبا وسمع ورا وسمعك الله تعالى ربنا کرلنا عرب احوانی و ستنی سباقینا دلینا بلا تجعر في قلوبنا و جفت ذینا و ربنا اجن کروک رخیم رفنا عملنا من ازوادنا و زبعیاتنا و رفاین و جعلنا فقینا اماما اللہم اتنا و سننا و وخصوصا کافی کے تاکفایت کا اقرار استغفار لاجواب میں تکامل و صلی اللہ بجد علیہ وآلہ اللہ اللہ تہندگا مدن بھلا سبحانك يا رب العزة الله يصفون <تصفيق> والصلاه على المصطفين والحمد لله رب العالمين العالمين